خلاصہ ہی سمجھ لیجئے وہ ذمہ بھی آپ کے سامنے ہوگا رکھتی ہے تھا لیکن پھر اس کے بعد جو تفصیلی خلاصہ انشاءاللہ وہ بعد میں ہو کروں گا لیکن سورت الحج اس کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی ہے مکہ مکرمہ کے اندر اس کا نزول شروع ہو چکا تھا جلس سے پہلے ہجرت سے پہلے اس کا نظول شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوتی اس, میں, اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں حج کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ حج رکھا گیا دوسری بات کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو صرف صبر کی تلقین تھی مشرقین جس طریقے سے بھی ان پہ ظلم کرتے رہے مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ بھی ان کے مقابلے اندر کوئی جہاد وغیرہ کریں وہاں پہ صرف صبر کی جائے. تلقین تھی لیکن جس وقت مدینہ کے اندر مسلمان آگے تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ دیکھو جن کفار نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور ہر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں گویا کہ جہاد کا حکم مدینہ کے اندر دیا گیا تھا اور اس میں بھی پتا چلے اور یہاں پر یہ بھی بتایا جائے گا کہ جو جہاد ہے یہ بڑی زبردست قسم کی عبادت ہے بہت زبردست قسم کی کیا اس عبادت کا یعنی یہ مسلمانوں کو خوشخبری ہے اس جہاد کی وجہ سے آخرت میں تو سواب ملتا ہی ملتا ہے جو عبادات ہوتی ہیں اس کا سواب تو آخرت کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ اللہ فتح نصیب ہوگی اسی کی برکت سے دیہات کی برکت سے اور یہاں پر بنیادی عقائد وغیرہ بھی بیان کیے جائیں گے آخرت وغیرہ اور دوسرے چیزوں دیکھیے اب ذرا سورت الحجم مدنی سیونٹی ایٹ ہے اس کے اندر رکو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ایک نمبر تکو یا اپنے پروردگار سے ڈرو الناس اے لوگو اتو ربکم بکم ربکم رب تم اپنے پروردگار سے ڈر جن لوگوں نے سر ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے بتاتا چلوں اگر یہ ات ہو نا ات ات اتا تو یہ ماضی کا سیکھا ہوگا اگر اس طرح اتو پڑھا جاتا لیکن یہ کیا اتو ہے یہ امر ہے اتیا اتو ٹھیک ہے تو یہ اتو رب یہ امر کا سیکھا ہے اپنے پروردگار دگار غزب سے ڈرو تساتے شعون عظیم یقین جانو کہ قیامت کا بھون چال بڑی زبردست چیز ہے شعون عظیم یعنی قیامت کا جو جھٹکا ہوگا قیامت کے اوپر جو زلزلہ آئے گا وہ بڑی زبردست چیز ہے اس دن ہوگا کیا یو مرو نہا یو مرو نہا تز اما ارزات۔ تزا كل ذات ہم لن ہما جس دن وہ تمہیں نظر آئے گی یوما ترو نہا جس دن وہ تمہیں نظر آئے گی تز كل کلو مورز آتین اماں اماں ار اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا یعنی وہ ظہول ہو کہتے ہیں نا زہول ہو گیا تز مطلب زہول ہونا، بھول جانا تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی دودھ پلانے والی، دودھ پینے والے بچے کو وَتَزَعُ قُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی یعنی اتنا خوف ہوگا کہ جس کی وجہ سے حمل گر جائیں گے وَتَرَن نَاسَ سُقَارَا اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدہواس ہیں سکارا یعنی نشہ کیے ہوئے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہو مدہوش ایسے ہوں گے جیسے کہ نشہ کیے ہوئے آگے یہ تو قیامت کے احوال بیان کیے گئے آگے جو بات بچائیے ومین انا علم اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بھوجے جھگڑے کرتے ہیں. یعنی بغیر جانے ہوئے اللہ تعالی کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں ومین النا لوگوں میں کچھ ایسے ہیں میں یوجا دلو کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحثیں کل اور اس سرکش ش... شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں کل شیطان مرید اور سرکش شیتان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں کتبہ علیہ ان من طو ضلع کتبا علی جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ان نہ من جو کوئی اسے دوست بنائے گا اللہ یعنی دوستی کے معنی دوست ولی جس کہتے نا ولی من جو اسے دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کرے گا یعنی شیطان تو اس کو گمراہ کرے گا جو شیطان کا دوست ہوتا ہے تو شیطان اس اپنے دوست کو گمراہ کیا کرتا ہے و يهديه الى عذاب السعير اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ عذاب السعير یعنی بھڑکتی ہوئی دوزخ کے طرف لے جائے گا۔ یہ تو الناس یا اے الناس اے لوگوں ان کنتم فی ریب من البعث اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے ان کنتم فی ریب اگر تم شک میں ہو من البا سے یعنی دوبارہ اٹھنے کے اوپر قیامت کی زندگی پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ذرا سوچو تو سہی فن نہ خلق نہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر کیا کیا امن نتفا دن پھر نتلے سے سم من آل کا پھر ایک جمے ہوئے خون سے سم امن مذغطن پھر ایک گوش کے لوتڑے سے مذخا گوشت کا لوتھڑا مسغطن مخل کا تن و غیر مخل کا تن لین گنا مخل کا و غیر مخل کا سے کیا مراد جو مغل کا سوا جو کبھی پورا بن جاتا ہے من مضغطن یعنی گوشت کا لوتڑا جو کبھی پورا بن جاتا وہ غیر مخلقت اور کبھی پورا نہیں بنتا لینو بہینا لکھن تاکہ تاکہ تمہارے لیے حقیقت کھول کر بتا دیں لینو بھئی تاکہ تمہارے لیے حقیقت کھول کر بنا دیں وہ نقر روح فل ارحا میں رو قرار روح کرار کہتے پکڑنا ہوتا ہے وہ فِي الْأَرْحَامِ مَا ماں نشاؤ الا جل اور ایک متعین مد تک ٹھہرائے رکھتے ہیں یعنی تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مد تک ٹھہرائے رکھتے ہیں وہ نقیر رفیل ارحام ہم ٹھہرائی رکھتے ہیں تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ما نشاؤ جب جس چاہیں الا جل مسما یعنی ایک متعین مد تک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 تو بعض تم میں سے کیا ہوتے ہیں و منکم من یتوفا و منکم من يرد الى ارزل الامور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں منکم من یتوفا جن کو پہلے موت دے دی جاتی ہے وہ ہم میں اور تم میں سے بعض کون ہیں من يرد جنہیں لوٹا لایا جاتا ہے کب الى ارزل الامور بدترین عمر تک ارض العمر بڑھاپے کی زندگی یعنی ترین عمر انتہائی بڑھاپا جب ہو جاتا ہے انسان کسی کام کا نہیں رہتا کہتے ہیں تم اس تک بھی لے کے جاتا ہوں لیک علم من شی یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے بڑھاپا کیا ہوتا ہے کہتے نا بوڑھا ہو گیا بچا ہو گیا جو بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بچا بن جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں میں اس وقت تک بھی لے کے جاتا ہوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیسے کرتے ہیں تم آخرت کی زندگی کو محال سمجھتے ہو کہ آخرت کی زندگی محال ہے ایسی بات نہیں ہم نے جب تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر متفع سے پھر اس طریقے سے تمہاری تخلیق کے اندر کتنی اسٹیجز یہ ساری سٹیجز سے تمہیں گزار کر ہم نے بچہ پیدا کیا پھر اس کے بعد کسی کو پہلے موت دے دی کسی کو بڑھاپے تک لے کے گئے یہ سارے کام کرنے والے ہم ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر میں مٹی میں جب مٹی کے دفن ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے بانس کو اللہ کیا کرتے ہیں بانس کے پورے آزاب بن کے بچہ پیدا ہوتا ہے بعض کیا ہوتے ہیں کہ جی اسکات ہو جاتا ہے ابارشن ہو جاتا ہے تو پہلے یہ بات کر لیتی ہے خاتون یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کس میں کس طریقے سے بعض کو عذاب پورے کرتا ہوں بعض کے نہیں کرتا تو اس طریقے سے سارا چل رہا ہے اور پھر تم ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہو کہ جس میں جاننے کے باوجود سب کچھ بھول جاتے ہو یعنی جان چکے ہوتے ہو انسان جوانی میں ہوتا ہے نا تو بہت تکبر میں ہوتا ہے اور اپنے علم کے اوپر بڑا ناز ہوا کرتا ہے لیکن جس وقت بڑھاپے پر پہنچتا ہے پھر انسان سب کچھ بھول جایا کرتا ہے بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ بھول جاتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور آگے اللہ تعالی کہتے ہیں وہ ترل اور تم دیکھتے ہو زمین کو ہا کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے زمین مرجھا جاتی ہے مرجھانے کا مطلب بنجر ہو جاتی ہے وہ ترل ارزا زمین کو دیکھتے ہو کہ مورجائی ہوئی پڑی ہے فازا انزل نالما پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے احتجا زن بہیج پھر جب اس وقت پر... وربت اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے ربا ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے زیادتی. ربا ہم کہتے ہیں نا سود کے لیے جو ربط یعنی اس میں بھوتری آتی ہے زمین کے اندر مِن كُلِّز زوجن بحیج اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے زمین مرجھا جاتی ہے نا جب پانی آتا ہے تو کیسے وہ اس سے دوبارہ ساری چیزیں جاتی ہیں تو تم سمجھتے ہو کہ میرے لیے محال ہے آخرت میں دوبارہ پیدا کرنا اس زمین سے جو پود ٹھیک ہے نا تزتب کا مطلب ہے کہ ہلنا حرکت ہونا احتجا یا تز احتجاج حرکت میں آنا تو زمین حرکت میں آتی ہے اس میں رہی ہوتی ہے اور ہر قسم کے یہ خوش نما چیزیں اگاتی ہے تو تم یہ چیزیں سمجھ رہے ہو کہ تمہارا دوبارہ اٹھنا پہلے اللہ نے کیا مثال دی پہلے انسان کی مثال دی کہ دیکھو مٹی سے اللہ نے کیسے پیدا کیا انسان کو نطفے سے پھر کیسے بنا انسان یہ تو ہے کہ چلو کچھ تھوڑی بہت انسان سے ہر بندے کی اتنی نظر نہیں جاتی اس طرح لیکن اللہ نے پھر دوسری مثال دی اور آسان کر کے ذرا زمین کو تو دیکھ لو کیسے بنجر ہو جاتی ہے پھر اللہ بارش برساتے ہیں اس سے کیسے پانی نکلنا پانی جاتا ہے پھر کیسے پودے نکلتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں تمہارے سامنے جب آ رہی ہیں تو ذرا غور تو کرو ان چیزوں کی طرف تو جب ان پہ غور کرو گے تو تم کس طرف نظر جائے گی کہ آخرت میں بھی اٹھنا ہے ہم نے جو اللہ یہ کام کر رہا ہے وہی اللہ آخرت میں ہمیں اٹھائے گا دیکھ, یہ اللہ نے اس میں کہہ دیا آئے نمبر چھ میں اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود بھرحالی کا یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے بأن الله کہ اللہ ہی کا وجود پر حق ہے وہ ان کہ وہ یحیی الموت و انه علی کل شیء قدیر وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے یہ ساری باتیں کٹھ مخصوصی چیز و ان الساعه اتیہ لا ریب فیھا اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے باتو من کبور اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں اللہ ان سب کو چیزوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا جو قبروں میں چلے گے یہ سب کے سب واپس آئیں آگے بتائی جا رہی ہے بات وامن سے وام سے اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں میں یوجا دلف اللہ بغیر علم جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں آیا بغیر علم نہ تو ان کے پاس علم ہے ولا ہدن اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے ولا کتاب منیر اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں یا تو ہوتا کہ ان کے پاس کوئی علم ہوتا کوئی ایسی کتاب ہوتی ہدایت ہوتی پھر یہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے اب یہ جو اللہ کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہوگی کیوں ہوگا تو یہ بغیر علم کے یہ باتیں کر رہے ہیں آگے دیکھیے سانیہ اتفی سانیہ اتفی لان سبیل اللہ وہ تکبر سے اپنے پہلو اکڑائے ہوئے ہیں ات یعنی اتفی لان سبیل اللہ مطلب اپنے جو پہلو ہے تکبر سے اکڑائے ہوئے ہیں سبیل اللہ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں یہ جو کافر ہیں یہ تکبر سے اپنے پہلو جو ہے نا اکڑا کر چلنا اور اس طرح جاننا جیسے کہ ہمیں پرواہ نہیں کسی چیز کی لہو فنیا خز یو ملک یا متاب ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے لہوف دنیا خزیون یعنی رسوائی ہے نزی اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے یعنی یہ مشرقین ان کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہے لالی کا بیما کدمت یادا کا آخر ان کو ہوگا کیوں کیوں آزاد کیوں آئے گا لال کا بیما قدمت یادا کا یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلا ہے جو تھی اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا یہ کیا ظاہ یہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلا جو نے اپنے ہاتھوں سے کیا ٹھیک ہے یہ سب عموم عموم کی وہ ہے عموماً وہ ہے تو دمت یاد یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا وہ انبض اللہ ابید اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بنوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے اللہ بنوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے یہ ہے بادشدہ وامین میں یا میب اللہ حرفن اور پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے لوگوں میں نا سے لوگوں کرتا ہے تائن خیر تعین اصاب خیر اگر دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا اگر اسے کوئی فائدہ پہنچ گیا ات ماننا بھی تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو اس لیے خیرن تھا تو نون کتنی آ گیا کتنی میں نے آپ کو بتایا نا خیرن تنوین تھی تنوین کے بعد پھر یعنی التقائے ساکنین تھا التقائے ساکنین تھا تو اثاکن کا ریکا و تنوین بھی انہوں تنوین بھی کیا اور ساکن تو کیا ہو جائے گا خیرون بھی اصل میں کیا تھا اطمیناننا تھا نا اطماننا یطمئنوا اطمینانن اگر سے کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے و ان اصابت ہو فتنه اور اگر اگر اس اگر کوئی آزمائش پیش آ گئی طلب علی وجیح ان کلاوالا کے فائدوں کے لیے بدنی شکرنا کو اختیار کرنا دنیا کے ساتھ. ایسا شخص جو وظائف جو پڑھے جاتے ہیں وظائف دنیا کے لیے جو وظیفہ پڑا جاتا ہے یہ وظیفہ دنیا کے لیے جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر ثواب نہیں ملتا ٹھیک ہے کام ہو جاتا ہے کام تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا دعا کرنے سے سواب ملتا ہے انسان دعا کرنا. دعا کرنے سے سواب گا. دنیا کے لیے جو وظیفہ پڑا جائے گا, اس میں سواب نہیں گا اسلام کو بھی ہم نے اختیار کرنا ہے اس لیے نہیں کہ ہمیں آخرت ہماری دنیا ہماری بن دنیا بن جائے اس لیے جب نہیں ملتی تو بعد لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی یہ فلاں تمہیں کیا مل گیا تمہیں کیا مل گیا تم مولوی بن کر تم عالم بن کر کیا کرو گے تمہیں کیا ملے گا آؤ گے کہاں سے کھاؤ گے, کہاں سے, پیو گے کہاں سے. عالم بننا لوگ پوچھتے ہیں کہ آٹھ سال پڑھ کے آپ نے کیا کر لیا کیا کتنے ہزار کی نوکری کر رہی ہمارے علماء بیچارے بےچارے تھوڑے سے شرماتے ہیں میں کیا بتاؤں گا تین ہزار چار ہزار کی نوکری میں کرتا ہوں چار ہزار اگر آپ کہتے ہیں چار ہزار کی نوکری ہے یا پانچ ہزار تو آگے سے وہ کیا کر لیا آٹھ سال پڑھ کے دنیا کی تلاسی پڑھائی اس لیے جائے کہ مجھے پچاس ہزار کی نوکری ملے گی ساٹھ ہزار ہر جگہ کا ایک سکہ ہوتا ہے ہر جگہ کا ایک سکہ ہوتا ہے وہ سکہ اسی جگہ کے اوپر چلے ہر ملک کی ایک اپنی کرنسی ہوتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں جی فلان جگہ کی کرنسی جمع کرتا رہوں فلان جگہ کی کرنسی استعمال کرتا رہ بازار میں جائے گا تو کوئی بندہ اس سے وہ کرنسی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو کہیں یہ کرنسی نہیں لاؤ تو پاکستانی روپیہ لاؤ پاکستانی روپیہ لاؤ تو تب میں تم سے لوں گا کیونکہ پاکستان کی کرنسی وہ ہے دوسرے ملک جائے گا تو وہاں کی کرنسی اور ایسے ہی ہم جو حاصل کر رہے ہیں ہم ایک کرنسی حاصل کر رہے ہیں جو دین پڑنے والے یہ کرنسی حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ کرنسی استعمال ہوتی ہے آخرت کے اندر وہ کرنسی استعمال ہوتی ہے آخرت کے اندر وہ کرنسی یہاں پہ استعمال اور جو صرف اور صرف دنیا کو دنیا کی خاطر پڑ رہا ہے تو وہ بس ایسی کرنسی حاصل کر رہا ہے جو صرف اس جگہ استعمال ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور جگہ استعمال نہیں ہو سکتی ہاں اگر دنیا کو دین کی خاطر پڑتا ہے تو وہ بھی ایک کرنسی ہے اس کے آخر میں فائدہ دے گی اس لیے یہاں پہ اللہ نے کیا کہ یہ ایک چیز صرف اور صرف اس لیے جو اگر ان کو دنیا میں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے اس اسلام کو لے لیا چلتے رہے ہاں جی فائدہ فائدہ ہوئی تو منہ مو موڑ لیتی یہ سوال کرنا یہ سوال کرنا کہ بھی آپ کیا ملا آپ کو آٹھ سال پڑھنے سے آپ کو آٹھ سال پڑھنے سے کیا ملا یہ بالکل یہ سوالی مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور اسی طرح بعض طالب علم پریشان ہوتے ہیں کہ آٹھ سال پڑھ لیا ہم نے دس سال پڑھ لیا پھر بھی روٹی نہیں کما سکتے روٹی نہیں کما سکے تو بھائی یہ روٹی کمانے کا علم تھا ہی نہیں یہ روٹی کمانے کا علم نہیں تھا یہ تو آخرت کمانے کا علم یہ وہ سکتا ہے جو یہاں پہ چل نہیں سکتا اس کے ذریعے روٹی نہیں کمائی جا سکتی اس کی قدر یہ نہیں جانتے ایک شاعر تھا تو اس کے پاس ایک طالب علم آتا تھا اس کے لیے شاعری سیکھنے کے لیے تو اس کہا کرتا تھا کہ یعنی استاد کہا کرتا تھا بھائی یہ شیئر جو ہے نا دس ہزار کا شیئر ہے یہ 20 ہزار کا شعر ہے یہ پچاس ہزار کا شعر ہے اس نے کہا کہ واقعی تو بڑا یہ تو بڑا پھر تو میں تو بڑا حاصل کر رہا ہوں بڑے فائدے مچ بھی ہو گئے اسے نے شعر یاد کر دیا استاد کے جی 10 ہزار کا شیئر پچاس ہزار کا شیئر ایک لاکھ کا شیئر ماں نے کہا کہ بیٹا تو کیا کرتا رہتا ہے کیا فضول شاعری کے کام کر رہا ہے جا کے کوئی کام سیکھ کوئی ہنر سیکھ کوئی فائدہ ہو ہے، روٹی کما کے لے اما تجھے پتا نہیں ہے میرے پاس ہزاروں لاکھوں کے شعر موجود ہیں یہ لاکھوں کے اما نے کہا نہ جا نہ ذرا بیٹے ذرا روٹی تو لے آ ذرا تندور سے پکڑ کے روٹی تو لے آ کر جا کے کہا کہ جی روٹیاں لگا دو. ठीक है जी रोटिया मैं इतने का शेयर बताता हूँ ये दस का शेयर तुझे देता हूँ ये देख तू इतनी रोटियां को मांग रहा है उसने शेयर सुनाया उसने तंदूर वाले ने कहा कि भाई जो वो है तो ये शेयर ना वो कर मुझे तो पैसे चाहिए है। मुझे पैसे चाहिए है। ये शेयर तेरा कहीं नहीं चलना तो बड़ा परेशान हुआ वो अपने उसके पास गया آپ نے مجھے کہا تھا یہ دس کا شیئر ہے اس سے تو دو روپے کی روٹی نہیں ملتی دو کی روٹی نہیں تو آپ نے اس کو تو دس ہزار کا شیئر ہے کہ قدر کرنے والے کے پاس گیا ہی تھا اگر تو اس شیئر قدر کرنے والے کے پاس جاتا یہ واقعی دس ہزار ملتے کہا استاد جی کدھر بادشاہ کے دربار میں جا تو پڑتا نا بادشاہ کے دربار میں اس کو جا کے یہ شیر سناتا نا تجھے دس ہزار ملنے تھے بادشاہ کے پاس جاتے ہوگا تو گیا ایسے لوگوں کے پاس ہے جن کی قدر نہیں ہوتی وہ قدر نہیں پہچانتے تو ہر چیز کا اپنا ایک بازار ہوا کرتا ہے جہاں اس کی قدر معلوم ہوتی ہے ہر چیز کا بازار ہوا کرتا ہے جیسا کہ ایک موتی ہو بہت خوبصورت سا موتی ہو آپ کسی لوہار کے پاس لے کے چلے گئے لوہار نہیں پہچانے گا وہ تو کہے گا کہ ہلکا سا ماروں گا ادھر ختم ہو جائے گا تو کیا کہا جائے گا تو کہا جائے جہر جو پہچاننے والا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ گے تو دیکھے گا تو کہے گا یار یہ دس لاکھ کا ہی رہ بیس لاکھ کا ہی رہے. لیکن لوہار تو کہے گا کہ میرے تو کسی کام کا نہیں ہے اس کو ایک اور تھوڑا ماروں گا تو ادھر ہی ختم ہو جائے گا تو بات ہے قدر کی ہوتی ہے اس لیے یہ چیز کہ میں اتنے کما لوں گا کہنا دیکھ دینا ہر چیز کا ویسے ہی دین کا علم جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اوپر بظاہر تو اچھے نظر آتا ہے کہ جی کتنے آ کتنے آ کتنے آگے بس یہی جی چیز وہ چل رہی ہوتی آج کل لیکن یہ انشاء اللہ اسی قدر جب آگی ہماری کھلیں گی, قبر میں جا کے گی اصل میں. ابھی تو آنکھیں بند ہے ہمارا جب کبر میں کھلیں گی جا کے پھر پتا چلے گا کہ وہ جو لے کے آ رہے تھے جو چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں وہ کیا کام کر رہی ہمارا بیٹھنا سننا یہ ان شاء اللہ وہاں پہ پتا چلے گا ابھی میں کہوں نا کو ایک قرآن کی آیت پڑھنے پہ ہر قرآن کی آیت پڑ آپ کو اس پہ نا آپ یہ تفصیل سنیں گے آپ کو سو روپیہ انعام ملے گا آپ دیکھیں روم بھر جائے گا سارا کا سارا جی کہیں گے چلو جی اتنی آیتیں سنی تو سارے کے سارے وہ تو سو روپے کی اس کی قدر ہے ہمارے لیکن یہی اس کے اندر کہ جی اس پہ مجھے اتنی نیکیاں مل جائیں گی میں ایک چیز سیکھ جاؤں گا تو مجھے کتنا فائدہ ہو جائے گا یہ ان قبر میں جا کے پتا چلے گا اس لیے ہم پہلے کہ دیتے ہیں بھئی مدرسے میں آ رہے ہو تو پہلے سوچ لو علم دین حاصل کرنے آ رہے ہو تو اس پہ پہلے سوچ لو کہ دنیا لے سوائیں پڑھتے ہیں جو مصنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں پریشانی کے عالم میں وہ دعا ہی ہوتی ہے نا مسنون دعا ہی ہوتی ہے وہ تو وہ تو دعائی ہوتی ہے لیکن جیسے کہ اب لا الہ, اللہ سبان کن تو من سالمین وغیرہ پڑا جاتا ہے اگر یہ دنیاوی وظیفے کے لیے کسی سے پڑھ جا رہا ہے تو اس پہ سواب نہیں ہوگا کہ میرا فلاں کام ہو جائے سواب نہیں ملے گا پر کام ہو جاتا ہے سواب نہیں ملتا. جو بزرگ حضرات وظیفہ بتاتے ہیں وہ تو اصلاح کے گھر سے جو بتاتے ہیں تو اس پہ تو سواب ہی لیکن اگر دنیا دنیا کے کام کے لیے کیا جائے گا تو پھر اس پہ سواب نہیں ملتا دنیا کے کام کے سواب نہیں ملتا جو بزرگ حضرات وظائف بتاتے ہیں تو سواب ہوتا ہے وہ تو ویسے وہ تو اصلاح کی خاطر بتاتے ہیں نا اور وہ بھی ساتھ ہی کہتے ہیں جس وقت کی جائے تو نیت یہی کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لو اللہ کی رضا کی نیت کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں وظیفہ کرتا ہوں مجھے کشف ہوگا یہ دنیا کی نیت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نیت وظیفہ تو کر سکتے ہیں میں نے بتایا نا وظیفہ کرنا کوئی حرج نہیں ہے یہ آپ اس کو وہ نہ کیجیے گا وظیفہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سواب نہیں ملے گا جو دنیا کے لیے کیا جائے سواب نہیں گا بس اتنی سی بات ہے ہاں کوئی آدمی یہ نیت کر لیتا ہے کہ جی مجھے جو ہے اس کے اندر سے تاکہ اور میرے دنیا میں اس لیے کماتا ہوں تاکہ میرا دین محفوظ رہ سکے میرا دین محفوظ رہ سکے تو ٹھیک ہے یہ بھی سواب ہے نا اس کے لیے وہ بھی اصل میں اس کی نیت جو ہے وہ اسی کے لیے دین کے لیے دین کو بچانے کی خاطر ہے دین کو بچانے کی خاطر اس نیت کی وجہ سے اس, اس نیت کی وجہ سے بار لوگ ہوتے ہیں وہ جی فلان وظیفہ فلاں کر لو فلاں کر لو اس چیز کر لو مطلب ایک آدمی نوکری کے لیے وظیفہ وہ کرتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ملنوکرتا ہوں. ایک وظیفہ بتائی دیتا ہوں آپ کو نوکری کے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں سورج طلاق کے اندر اس میں پارے میں سورہ طلاق جن لوگوں کو نوکری نہ مل رہی ان کو یہ بات بتا دی میری طرف سے اجازت بھی آپ لوگوں کو کہ اگر آپ اسی کو بتانا بھی چاہیں سورت طلاق کے اندر بالکل شروع میں وہ تخی اللہ یا جہ مخراجہ یہاں سے شروع ہو کر قدرہ تک ڈیڑھ آئے بنتی ہے اور وہاں یہ عشاء کی نماز کے بعد 101 ایک مرتبہ 101 ایک مرتبہ جس آدمی کو نوکری نہ مل رہی ہو وہ جائز نوکری کی تلاش کے اندر ہو جائز نوکری کی تلاش میں ہو اس کو بتا دیں گے جب تک نوکری نہیں ملتی وہ پڑھتا رہے انشاءاللہ جلدی نوکری مل جائے گی وہ میں یت تک اللہ یاخر یارز من ہی ص یا تو حسب اللہ یہ پورا کا پورا یہ پورا کا پورا چلے گا ممکن سے اس کا مطلب جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال ہے اور اس کو اس جگہ سے رزق دیتے ہیں اس جگہ سے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا یہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تکوا اختیار کرنا لیکن ساتھ یہ بھی شرط ہے ان کو کہہ دیں کہ متقی بھی متقی بھی تلاش کرو لیکن متقی بن سے دیکھیے اور جن لوگوں کی شادی کا والے سے مسئلہ ہوتا ہے کہ جی شادیوں کے بڑے آج پریشان ہوتے ہیں کبھی جی ایک عامل کے پاس دوڑ رہے ہیں کبھی دوسرے عامل کے پاس جا رہے ہیں کر لو تو وہ سبحان خلق کل کی قدراتا قدراتا قدران، قدران، آتا لکھا ہوا قدر وہ میت اللہ سے لے کر آیت ہے. نوکری کی کی نیت سے بتائے نا ایک ہے نوکری کے حصول کی نیت سے ایک ہے یہ نیت ہے کہ یا اللہ میں نوکری اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حلال رزق میں حاصل کر سکوں گا حلال رزق حاصل کر سکوں گا میرے اوپر جتنے حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں بچوں بیوی بی بی بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر سکوں گا اس پہ تو سواب ملے گا نا اس کو پھر اسے سواب ملے گا اگر نوکری برائے نوکری کر کرتا ہے نا مثلا وظیفہ صرف اور صرف نوکری ورز ہے پھر کوئی ثواب نہیں ہے لیکن اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اللہ کہ میرے ذمہ جو حقوق ہیں میں وہ ادا کر سوں گا واجب ہے واجب ہے حقوق ادا کرنا ایک آدمی نفل پڑھتا رہے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو جو نفل پڑھ رہا تو گنہگار ہو رہا ہے جتنی دیر تو بیٹھا ہوا جو واجب حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہا ہے ریتن تو یہ کہاں ہے کسبوں حلال ہے فریضہ بعد الفراائض ٹھیک ہے حلال کی تلاش تو فریضہ ہے فرض ہے بعد الفراائض یعنی جو فرائض ہمارے اوپر لگائے گئے ان کے بعد جو ہے پھر وہ ہے تو جادی کے لیے سبحان الذي خلق الازواج 36ویں آیت سورہ یاسین کی فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ اللہ کاب تک کہ رشتہ نہیں پڑتا رہا اب ایک آدمی نیت ہی کرتا ہے صرف شادی کی نیت ہے ایک آدمی اس لیے سے کرتا ہے کہ تاکہ میں گناہوں سے بچوں گا گناہوں سے بچنا میرے لیے آسان ہو جائے گا کیا اس کو سواب نہیں ہے ذہری بات ہے یہ کر رہا ہے پھر تو سواب ہوگا کا دل فخر یہی آتا بھی ہے فکر یہ کونا کوفر دیکھیے آیت نمبر گیارہ آج ہے وظیفہ ایک علاج ہے یہ جی سور طلاق کے اندر سورہ طلاق میں پارے کے اندر سورہ طلاق وم یت تک وام یت تکلّہ سے شروع ہوگی کد رن کد را یعنی تو قد رن تک ڈیڑھ آیت بنتی ہے تقریباً ڈیڑھ آیت طلاق اٹھائیس میں پارا ہے مومن عشاء کی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اور اس کے مانا کو اس کے کو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے جو تقوی اختیار کرتے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ مشکلات سے نکال لیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رسک دیتے ہیں جہاں سے ان کا گمان اس آدمی کا گمان بھی نہیں ہوتا اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا کہتے ہیں تین سو میں حجر کی نماز کے بعد تو دعا بھی دعا بھی ہوا ہے یہ سے آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جاتا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا مور کی ہے اصل تو یہی ہے نا کرتے ہیں آپ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور دعا بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں آپ جاتے ہیں جا کر ڈاکٹر سے دوائی بھی لے بھائی دوائی کا کیا اثر ہونا ہے وہ بھی ایک دوائی ہے اسی لیے دوائی لینے کے اندر میں نے آپ کو ابھی کہا نا کہ دنیا کے لیے جو وظیفہ پڑا جائے گا اس میں کوئی ثواب نہیں ہے اس میں جیسے ایک آدمی دوائی لے کر آتا ہے ڈاکٹر سے تو کیا دوائی کھانے میں ثواب ہوتا ہے نہیں دوائی کھانے میں ثواب نہیں ہوتا ہاں نیت یہ کر لیتا ہے کہ میں دوائی کھاتا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں گا یا سنت سمجھ کے کھاتا ہوں سنت سمجھ کھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے طور پہ استعمال کی ہے تو پھر سواب ملے گا دوائی کو دوائی کے طور پہ کھانے سے سواب نہیں ملے گا یہی وظیفوں کی بھی سنت میں سواب ہے وہی تو بتا دیا نا سنت میں سواب ہے لیکن اگر نیت سے وہ ہر جگہ آپ چاہتے ہیں نا دیکھیں جو آپ کو بتایا نیت یہی رکھنی ہے کہ یا اللہ جاب حاصل کرنا چاہتے کر سکیں اور آپ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں انشاءاللہ ملے گی انشاءاللہ ملے گی نیت یہ ہو اللہ نے کہنا وومن ید اللہ کیا یہ شرط ہے شرط ومن ومن یت تکلّہ شرطب آتی ہے نا یہ نحف کا ایک قاعدہ ہوتا ہے ناحف کا قاعدہ ہے شرطب آتی ہے تو اس کے اوپر جزام مرتب ہوا کرتی ہے جزا مرتب ہوا کرتی ہے مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی اگر سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی مطلب کیا ہے سورج اگر نکلے گا تو روشنی ہوگی ہوگی اگر سورج نہیں نکلے گا تو روشنی نہیں ہوگی تو اللہ نے کہا وہ میں ہی اتر رہا جو تکوا اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے نکالے گا راستہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکالے گا اور وہ یر زخ یہ مجزوم آیا جزم کے ساتھ آیا وہ یور ذکو یار ذکو آنا چاہیے تھا وہ یرزو کیونکہ یہ جواب جزا ہے یہ جزا آ رہی ہے نہیں شرط کے جواب شرط ہے وہ یرز اور صرف جہاں سے مان بھی نہیں ہوگا ایسی جگہ سے اس کو رسک دے گی چیز جو ہے دونوں چیزوں کو تکوا بھی اور اس کے اوپر بھی ٹھیک ہے جی آج میرے خیال میں بس یہ ٹھیک ہے آیت نمبر گیارہ میں کل ان شاء اللہ دوبارہ کرا دوں گا بات یہاں سے پھر چلی گئی اس لیے دنیا کی خاطر دنیا تو حاصل کرنی ہے ہم نے لیکن دنیا کو حاصل کرنا ہے آخرت کے لیے دنیا خود اکت لکھو دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا دوڑ رہے ہیں دنیا ہم سے آگے دوڑ رہی ہے ان شاء اللہ یہ چیزیں لیں اور اصل چیز تک اصل چیز تک وظائف آج رات انشاءاللہ بیان بھی ہوگا دس بجے ان ہوگا انشاءاللہ رات کو ساڑھے دس بجے ہوگا وہ نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انسان لگا رہے کام کرتا رہے دنیا کے بھی کام کرے لیکن کیا چیز نیت نیت اپنی اچھی رکھتی اور دعا میں نے بتایا دعا تو ایسی چیز ہے ادعا اد مخ کو دعا عبادت کا مغز ہے اد دعا مخ دعا عبادت کا مغذ دعا, دعا ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا کے لیے بھی مانگ رہے ہو نا اور رو رو کے مانگ رہے ہو رو رو کے یا اللہ روٹی دے دے روٹی دے دے بس ایسے ہی کوئی کرتے جو مرضی دنیا کے لیے بھی پیور دنیا یعنی بالکل دنیا کے لیے آپ مانگ رہے ہو آخرت کی نیت بھی نہ ہو آخرت کی نیت بھی نہ ہو دعا کے اندر لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ دعا کے اندر سواب ملتا ہی ملتا ہے چاہے آپ پیور دنیا بالکل آخرت کا ذرا خیال بھی نہیں جائز دعا کر رہے ہیں آپ جائز دعا اسی لیے بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعویز وغیرہ نہیں دیتے جو تعویز نہیں دیتے وہ کہتے ہیں بھئی دعا کریں گے میں نے خود اپنے شیخ کا معمول نہیں دیکھا میرے شیخ جو ہیں جو جامع کے شیخ اللہ صفی سروسا برکات تعویز نہیں دیتے تعویز کوئی بندہ آ جائے جس طرح کا بھی تعویز صرف ایک تعویز دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گم ہو گیا ہو پتہ نہ چل رہا ہو تو وہ تعویز ایک دیتے ہیں ایک تعویز جو ہے اگر کوئی بندہ گم ہو گیا اس کو پتہ نہیں چل رہا وہ بندہ کدھر ہے بس اس کا اس کے علاوہ کہتے ہیں میں دعا کروں گا بس دعا کروں گا یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر دعا ایسی چیز ہے انسان مانگنا ہی نہیں آتا سچی بات ہے ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا ہمیں مانگنا ہی نہیں ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کیسے اپنے باپ سے یا ماں سے کیسے ضد کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے منواتا ہے کہ نہیں منواتا ہے رو رو کے میں نے ایسا بھی دیکھا کہ اتنے ماں باپ اتنے سخت ہوتے ہیں بڑے سخت قسم کے لیکن بچہ بھی اتنی ضد کرتا ہے اتنی ضد کرتا ہے کہ وہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں دینے کے لیے یہ چیزیں اس لیے جتنا ہو سکے کرتے رہیں جی اب آگے ہم دیکھتے ہیں دعا کیسے مانگی جاتی ہے دعا کیسے مانگی جاتی ہے بس میں نے آپ کو بچے کی مثال دے دی ہے نا بچے کی مثال دے دی ہے بچے کو نا باپ مارتا ہے ماں مارتی ہے ماں تھپڑ لگاتی ہے چل دفاع کہتی ہے بچہ کیا کرتا ہے ماں کے نہ گھس جاتا ہے جا کے پھر پھر وہ تھپڑ لگاتی ہے پھر وہ اسی کے نہ گھستا ہے چھوڑتا نہیں ہے وہ کہتا نا جو مرضی ہو جائے ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نے تو چیز لینی لینی ہے جو مرضی ہو جائے میرا ایک بھانجا ہے تو ہم یہاں سے گئے پر اسلام آباد کے اندر ایک جگہ کے اوپر تو وہ سینٹورس ہے اسلام آباد میں وہ اس نے جی کیا کہ وہ میری بہن بھی ساتھی تھی وہ بھی اس نے کھلونا کی دکان جو ہے نا سینٹورس کے اندر وہ تو بس وہ گیا اس نے کہا کہ نہ میں تو لیٹ گیا لیٹ گیا نیچے لیٹ سے بچے لیٹ جاتے ہیں میں نے تو اٹھنا ہی نہیں جو مرضی ہو جو اس کے لیے ضد کی اوپر اس کے لیے آپ کرنا ہی کرنا ہے مرنا یہ جو ہے نا بڑا مشکل ہے کر کے اللہ سے یعنی اپنے ماں منوا لیتا ہے تو ایسے ہی ہم بھی ضد کر کے جو ہے اللہ سے کیونکہ پتا بچے کو پتا ہوتا ہے میرا مطلب نکلے گا, گا کام ہی یہی بات ہے اللہ کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے اللہ کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے اللہ کے ساتھ جو چیزیں زبردستی کر کے جو اللہ کے ساتھ زبردستی کا معاملہ نہیں کرتا تو وہ اللہ اس پہ خفا ہوتے ہیں تم جو کیوں نہیں وہ بندے الٹے تنگ ہوتے ہیں بندے تنگ ہوتے لیکن اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بننا ہے یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے ہی ملے گا۔ اللہ کا معاملہ ہی اور ہے نا دنیا میں کسی آدمی کو بھگانا ہونا نا تو اس سے مانگنا شروع کر اس سے مانگنا شروع کرتے ہیں جائے گا اپ سے اور اگر اللہ کو منانا ہونا تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ کو اگر منانا ہو جی, انشاءاللہ وہ تو رات کوئی بات ہو گی 10:30 بجے میں تو آج ہی ویسے یہاں بات کر پوری چلیں جی, بسم اللہ آگے صرف ایک باب ہے ربائی مجرت کا ایک باب باب, باب اول فال روبائی مجرت کے باب آگے ایک ہی باب ہے صرف صحیح دیکھ لیجیے با سرا یوبا سروا سرتن فاہ مبا و بو سرا یوبا سروبا سرتن فاہ مبا سرون اللہ سے و نا یو ان دہ رجا کن ترا پل باندھنا کن کا مطلب ہوتا ہے پل باندھنا کن ترا یو کن تر کن ترتن فا ہوا و کن ترا یو کن ترو کن ترتن فاوا مکن ترمین کن تر ون لاتن تر ظعرا سے رنگنا ایسے یہ آئے گا ظعرا ظعفرا یو ظعر زعفراتن فا تو اس نے چلے گا السکرا تو لشکر تیار کرنا اسکرا چلے گا اور اس طرح یہ گردانے اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے یہ روبائی مجرد کی گردانے سنانی بھی ہیں بس یہ ختم ہونے والی ہے اس لیے بس اتنا ہی باقی انشاءاللہ منڈے کو ہوگی رات کو انشاءاللہ اللہ دس بجے انشاءاللہ اللہ بیان ہوگا رات کو ساڑھے دس بجے ٹھیک ہے جی السلام علیکم